سولت والسلام علی قیا رسول اللہ علی بیا حبیب اللہ صولت وبی علی شاب قیا نور اللہ نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجبر سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان صلی صلی اللہ علیکم مجھ پر درون شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا علی علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و و صحبیہ وبارک مدنی چینل کے ناظرین اے عشقہ رسول اے عشقہ ملاد آپ کو مبارک ہو الحمدللہ ماہ ملاد جلوہ فرما ہو چکا ہے سبحان اللہ نصیب چمکے ہیں فلشیوں کے عل کے چاند آ تو خوشیاں منا رہے ہیں شب بلادت فرشتے در دولت پر حاضر تھے اور شیطان غم اور رنج میں مارا مارا پھر رہا تھا کے کبھی تو خوشیا پہ راک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ آپ کے مبارک اوصاف وہ اوصاف جس میں کسی کا حصہ نہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ بیان کیے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تیرے, تیرے تو کیا کیا کنوں تجھے نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ کم حق کو بیان نہیں کیے جا سکتے ایب تناہی وہ ختم نہیں ہو سکتے اس ایب سے بڑی ہیں تو میں حیران ہوں میں کیا کیا کہوں آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کے اوساف مبارکہ میں ایک بس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا سارے انبیاء کرام علی الصلاۃ والسلام حتیٰ کی حضرت سیدنا آدم نبی علی نبیہنا ولی سلاط و السلام بلکہ ساری مخلوق ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا حدیث جابر میں ہے اول خرک اللہ نور نبی کا یا جابر اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سحان اللہ جب ہمارے اکالی سلاد و سلام کا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو کوئی انسان نہیں تھا کوئی جن نہیں تھا نہ لو نہ قلم نہ جنت نہ دوزک نہ رور نہ فرشتہ نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج اور حد سے کا مفہوم ہے حضرت صنا عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی اللہ عیصۃ نبی نبى علیہ صلاحت وسلام کو وہى بھیجی اے عيسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا اور تیری امت میں سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کرنا کہ ان پر ایمان لائیں فلؤ محمد ما ماں خلط و اللہ محمد ان ماں خلط الجنت ولنار وَلَ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا جب میں نے ارش کو پانی پر بنایا تو اس وقت عرش جنبش کر رہا تھا ہل رہا تھا موو کر رہا تھا تو میں نے اس پر لکھا لا لا رسول اللہ سندر بات ہے لڑائی سے بس وہ تہر گیا سوشانندہ اعلیٰ جھوم جم کر فرما رہے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ تھا وہ جو نہ ہو حسنزا خان فرماتے ہیں کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ہمارے اکالی علی تو سلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں پارا ستائے سور حدید کی آیت نمبر تیس میں رشاد ہوتا ہے علیم سرجمۂ کنزول ایمان وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے وہی اول وہی آخر وہی باطن وہی ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تو ہمارے اکالی سلا تو اسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں اللہ تبارک واد کی پانچ صفات اس آیت میں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے اور وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وہ نہ تھا اس کے لیے یعنی اللہ تعالی کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے آخر بھی اللہ تعالی کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک و فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے سب فنا ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیشہ رہے گی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انتہا نہیں ظاہر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل اور براہ سے ایسا ظاہر ہے کہ سرہ ذرا اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہے ظاہر کے کہ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اس آیت میں چوتھی صفت بیان بھی باتیں حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے حاضر اس کی ذات پاک ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس کی اس تک رسائی نہیں یہ کی دنیا اور آخرت دونوں میں اور پانچویں صفت وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہر شہر کو ہر طرح سے جانتا ہے حضرت شیخ عبدالحق الحق مہودی سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ جو ہند میں حدیث لے کر آئے آپ فرماتے ہیں پانچوں صفات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطل بھی ہیں سب کو جانتے بھی ہیں اولیت اس بنا پر کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے اول کیا فرمایا اول عما خلق اللہ نوری اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا اور مرتبہ نبوت میں بھی آپ اول ہیں کسی نے ارض کی کب سے نبی ہیں آپ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے لاہ کا دروازہ میرے اکاڑی علیہ تو السلام سب سے پہلے کھولیں گے آپ اول ہیں آپ قیامت کے دن اپنے مزار پر سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے آپ اول ہیں جنت میں آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے آپ اول ہیں اور آپ پیدائش میں بھی پہلے ہیں اور سبحان اللہ آخر اس لحاظ سے کہ آپ اعلان رسالت میں سب سے آخر میں سارے نبیوں کے آخر میں اور جو کتابیں نازل ہوئی سب سے آخری کتاب اللہ تعالی کی آپ پر نازل ہوئی اور آپ کا دین سب سے آخر میں آپ ظاہر ہیں کہ آپ کے انوار نے پورے آفات کو گھیر رکھا ہے جس سے سارا جہاں روشن ہے اور وہ بھی کل شعیل علیم یہ صفات بھی آپ میں موجود ہے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے اکالی سلا تو سلام کی آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں حالا حضرت اللہ تعلع ہو اتنی پیاری اور عشق بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں اپنے سلام میں فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم میں دور رسالت پہ لاکھوں سلام نبوت کا آغاز بھی آپ سے ہوا اور اختتام بھی آپ کی ذات پر ہوا آپ سب سے پہلے نبی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اللہ اکبر تو ہمارے علی سلاد و سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں اور میں نے یہ بھی نیت کی تھی کہ میں آج کے سلسلے میں پیارے علی سلاد و سلام کہ جس میں مبارک کی برکتیں بھی عرض کروں گا تو مختصراً عرض کرتا ہوں ہمارے اکالی سلاط اسلام کے بال مبارک زلف مبارک قدرے گھنگریالے تھے بہت سیدھے نہیں تھے حضرت عیسو علیہ السلام کے بال مبارک سیدھے تھے روایت میں آتا ہے اور میرے اکالی و اسلام کے بال مبارک کچھ کچھ گھنگریالے تھے بالکل سیدھے نہیں تھے اور بہن بہن تھے درازی کانوں کی آدھے کانوں تک کانوں کی لو تک یا کندھوں تک یہ سنت ہے اور میرا کالی سلط و سلام کے مبارک بالوں کی شان میں حضرت لکھتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا لکائے ابرے راحت لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب خوب ملا دے منانے کی توفیق عطا تعافرمائے امین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم